نحمده ونستعينه وخروه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وصيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يزلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد ربه ورسوله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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان حمزہ ہی ونفہ ہی ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالو ربنا اللہ و قد استحابو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون یہ بات معلوم ہے کہ سب سے بدترین دور حضرت رسول کا دور قرار دیا گیا ہے عیسی علیہ السلام کے بعد جب انبیاء کے آنے کا سلسلہ موقوف ہو گیا تو یہ دور سب سے بدترین دور قرار پایا یہ تقریباً چھ سو سال کا عرصہ ہے مسلم احمد و صحیح مسلم میں رسول اللہ, اللہ علم کی حدیث ہے نورا اللہ رب العزت نے اس دور میں زمین والوں کو دیکھا فماقاتہو عربہو عجمہو تو تمام عرب و عجم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا اللہ بقایا اہد کتاب چند پہلے کتاب موجود تھے جن کے پاس کچھ علم تھا عمل تھا باقی تمام دنیا گمراہی کا شکار ہو چکی تھی تو اس دور کے جو بھی عقائد ہیں وہ سب سے بدترین قرار پائیں گے جاہلیت کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا وہ مختلف زمانوں یا مختلف چیزوں کو اپنے لیے نغوصت کا باعث قرار دیتے تھے جیسے یہ سفر کا مہینہ مختلف چیزوں سے فال لیا کرتے تھے جیسے تطیور کا عقیدہ ہے پرندوں سے فال لینا جس کی صورت یہ تھی کہ جب وہ کسی اہم مشن کا یا سفر کا ارادہ کرتے تو راستے میں آنے والے پہلے پرندے کو اڑا کرتے تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر وہ دائیں طرف جاتا ہے تو یہ سفر اور مشن مبارک ہے اور اگر بائیں طرف جاتا ہے تو یہ شر ہے اس قسم کے عقائد بادلہ اس دور میں عام تھے یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب اپنے آخری اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ان لوگوں کی بڑی تعریف کی جو تطیر نہیں کرتے مخلوقات میں سے کسی چیز کو اپنے لیے بائیں سے شر یا باعث نہ قرار نہیں دیتے کسی دور یا زمانے کو منحوظ نہیں کہتے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنت میں بلا حساب داخل ہونا ہے انہیں نہ کوئی عذاب ہوگا نہ ان کا حساب ہوگا جاہلیت کا یہ عتیدہ ختم نہیں ہوا بلکہ موجود ہے بلکہ بڑھتا جا رہا ہے یہ سفر کا مہینہ جو شروع ہوا ہے اسے نحس تصور کیا جاتا ہے بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بدھ کا دن روز ہے مختلف چیزوں سے نحس لی جاتی ہے کبے کا بولنا الو کا بولنا سامنے سے سیاہ بلی کا گزر جانا مختلف پتھر ہیں پتھروں سے نہس لی جاتی ہے یہ تمام کے تمام شرکیاتی کسی بدحید یا غریب شخص کو صبح دیکھ لیا جائے تو اسے کوسنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم ہمارے سامنے آ گئے پتا نہیں یہ دن کیسے گزرے کوئی نقصان ہو تو کہا جاتا ہے کہ آج صبح فلاں متھے لگا تھا کہ اسی کی نفوست ہے یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے شیطان آپ کو اصل نقطے سے ہٹانا چاہتا ہے ان چیزوں میں الجھا کر شراط مستدیم سے ہٹا کر شرکیہ وار آپ پر کرنا چاہتا ہے ان تمام کیفیتوں اور ان تمام سوچوں اور چیزوں سے دلوں کا پاک صاف ہونا ضروری ہے اصل بات یہ ہے کہ انسان جب بھی کسی نقصان کا شکار ہوتا ہے اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی مرض لاحق ہوتا ہے اپنے پر یا اپنی اولاد پر تو وہ اس کی اپنی معاشیتوں اور گناہوں کا رکھ ہے جائے اس نقصان پر اس مرض پر اس تکلیف پر کسی کی نہوص کا اثر نہیں ہے اس میں نہ کسی کپڑے کا کردار ہے نہ کسی الو کا کردار ہے اس میں اگر کردار ہے تو تمہارے گناہوں کا تمہاری معصیتوں کا اور تمہاری فضا مالیوں کا سیدم اللہ ماقدم اللہ تمہیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے لکھا فساد تو پھر بر بربہ کسبت عید برو بہر میں جو بھی فساد دفاع ہوتا ہے اور لوگوں پر جو بھی تکلیفیں آتی ہیں چاہے وہ اجتماعی ہوں یا انفرادی ہوں وہ لوگوں کے اپنے اعمال کا نبی دے فلاح مربو کو آخا تیرا پربردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا اللہ رب العزت ابتدان کسی کے لیے شر کا فیصلہ نہیں فرماتا رسول اللہ کا فرمان ہے کہ بشرہ اے اللہ شر تیری طرف منصوب نہیں ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ شر کا خالق کوئی اور ہے شر اللہ کے امر سے اترتا لیکن شر کا امردا ابتدان نہیں ہوتا بلکہ بندوں کی حرکات اور بندوں کے اعمال شر کے اس فیصلے کو حاصل کرتے ہیں خریدتے ہیں شر ہو یا خیر ہو اللہ ہے لیکن شر کا فیصلہ ابتدان نہیں ہوتا اس فیصلے کے اسباب ہے اور سب سے مرکزی سبب ہماری بدآمالیاں ہمارے گناہ سابقہ قومیں قوم آد قوم سمود قوم نور برباد ہو گئی ان کی بربادی کی جو داستانیں ہیں ان میں کسی کبے یا الو کی آواز کا کردار نہیں انگوٹھیوں کے نگینوں کا کردار نہیں بلکہ ان کی بدآمادیوں کا کردار ہے ان تمام نے اس پیاری دعوت کو چھپرا دیا جو اللہ کے نمائندوں اور اللہ کے انبیاء نے پیش کی تھی اس معنی میں اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو اپنے دین کو رحمت کا دین کہا ہے بمار سلدان کلّہ رحمت کہ جو اطاعت کر لیتا ہے اور نیک کا شروع کر دیتا ہے وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جاتا یہ دین اس کے لیے دنیا اور دو دونوں جہانوں میں رحمت بن جاتا ہے ہتا کرنے والے بندے پر پھر اگر کوئی آفت آتی ہے کوئی نقصان آتا ہے اسے کوئی مرض لائق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی بھی توفیق دے دیتا ہے یہ شر نہیں ہے یہ خیر ہی خیر رسول اللہ کا فرمان ہے کہ بعض بندوں کا درجہ جنت میں اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں اس سے تاثر ہوتی ہیں اس کی نیکیاں اس درجے تک اس بندے پر پہنچا نہیں سکتی تو اللہ رب العزت اس بندے پر تکلیفیں بیماریاں مسلط کر دیتا ہے فقر و فاقہ مسلط کر دیتا ہے اور اس کو صبر کی بھی توفیع دیتا ہے وہ صبر کرتے کرتے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے یہ تکلیف باعث خیر ہے کہ باعث شر نہیں بس شرط یہ کہ بندہ صبر کرے اور صبر کا پہلا معنی یہ ہے کہ کسی غیر شر حرکت کا انتقاب نہ کرے کہ فلاں درگاہ پہ چلو فلاں ڈیرے پر چلو فلاں سے تعویذ لکھوا کرنا اور فلاں سے جعفران کے پانی سے پلیٹیں لکھوا کرنا پانی کی بوتل پر دم کروا کے نہ یہ تمام چیزیں صبر کے منافی مرض پر اور مریض پر دم کرنا ثابت یہ ہونا چاہیے جو تمام ثابت قوموں کی بربادی ان کے گناہوں کی بنا پر اور وہ گنا جن کا ارتکاب ان قوموں نے کیا وہ سارے گناہ ہمارے اندر موجود قو میں لوٹ کا ایک گنا تھا قو میں کا ایک گنا تھا قو میں کا ایک گنا تھا اور وہ سارے گنا ہمارے اندر اکٹھے ہو گئے تو ایسے موقع پر اپنے گناہوں کے متعلق سوچنا چاہیے یہ ہمارے اور ہماری بدا ہماریوں کے ساتھ اور یوسیب جو لوگ محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امر کی مخالفت کرتے ہیں ان پر دو اندیشے مستقل قائم ہیں ایک دنیا میں فتنہ دوسرا آخرت میں دردناک عذاب وہ دنیا میں مبتلا فتنہ ہوں گے اور آخرت میں دردناک عذاب ان پر مسلط کر دیا جائے گا یہاں کس گناہ کا ذکر ہے یہاں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کا گناہ ذکر جو اللہ کے بے کی نافرمانی کر دے نافرمانی یا تو گناہ کے ارتقاب سے ہوتی ہے یا نیک عمل کو ترک کرنے سے ہوتی ہے تو جو بھی اس نافرمانی کے محدود میں مبتلا ہے اس پر یہ دو خوفناک تلواڑے مسلط ہیں دنیا میں فتنہ لاحق ہوں اپنے پر اپنے اہل عیال پر اپنے کاروبار پر تو انسان جب بھی کوئی فتنہ دیکھے کوئی تنگی دیکھے وہ سوچے کہ مجھ سے کیا گناہ سرزد ہے تنہائی میں جائے اللہ سے معاملہ صاف کر لے اللہ تعالیٰ خیر و مرکز سے جھولیاں بھر دے گے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جان اللہ من کلن فراجہ خیر کہ جو شخص توبہ اور استغفار کو لازم قرار دے لو لازمی طبع استفخار کرے روزانہ کرے اللہ تعالی اس کی ہر تنگی آسانی میں تبدیل کر دے گا اللہ تعالی اس کی ہر پریشانی دور کر دے گا پریشانی آئے گی تنگی آئے گی اللہ تعالی مخد مہیا کر دے گا برادہ کہوں میں خیریت یہ اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں سے روبی آنے کا اسے تصور بھی نہیں ہوگا اس نے سوچا تک نہیں ہوگا کہ یہاں سے کچھ ملے گا اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق کے خزانے اتار کے اس کے فقر و فاقہ کو دور کر دے گا اس کی تنگی ختم کر دے گا آسانیاں فرما دے گا اس کا معنی یہ کہ گناہ کا بتا جو ہے یہ نحوزت ہے بندہ گناہ کرے گناہوں پر اصرار کرے بار بار کرے گناہوں کا ارتکاب کرے یہ نہ ہو اور اگر کسی کو گناہ کرنے کے باوجود عزت ملتا ہے خزانے ملتے ہیں دولتیں ملتی ہیں تو یہ سب سے بڑا آداب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علامہ فیمن صن من اللہ عفتراج اوکم رسوم اللہ یہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو اس کی نافرمانیوں اور گناہوں کے باوجود رزت دیتا ہے دولتیں دیتا ہے انعام فرماتا ہے تو اس کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں توحمن اللہ عفت راج یہ اللہ کی دھیل ہے یہ اللہ کی محلت ہے، اور اللہ تعالیٰ جس قوم کو ڈھیل دیتا ہے جس قوم کو محلت دیتا ہے उस پر اس کی پکڑ بڑی شدید ہوتی میرا ایک دستور یہ بھی ہے ایک قانون یہ بھی ہے کہ میں لوگوں کو مہلت دیتا ہوں اور ڈھیل دیتا ہوں اور ڈھیل دینے کے بعد میری قید ہوگی میری پکڑ ہوگی وہ بڑی دردناک اور بڑی شدید ہوگی تو معاشی کے باوجود لودھی کا ملنا خوشی کا مقام نہیں ہے ہر بندہ اپنی رپورٹ جانتا ہے کہ اس کا دن کہاں گزرتا ہے راتیں کہاں گزرتی اس کے باوجود اگر اس کے کاروبار میں خسرت ہے اور اس کی روزی بڑی فراوانی سے آ رہی تو وہ اسے اشتراک سمجھے یہ اللہ کی ڈھیل ہے یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے خطرناک ادارہ اللہ تعالیٰ قوموں کو ڈھیل دیتا ہے اور ڈھیل دینے کے بعد جو پکڑتا ہے تو پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے اصل بات یہ ہے کہ کوئی مقام اور کوئی دن کوئی زمانہ نوسد کا باعث نہیں نوسد کا باعث صرف تمہاری بدام والی صرف تمہارے گناہ ان گناہوں پر توجہ دو ان پر توبہ کرو اور توبہ کا معنی یہ ہے کہ ان گناہوں سے باب آ جاؤ اللہ تعالیٰ سے پوری صلح کر لو سچی اور مکمل توبہ کر کے سچی توبہ وہ ہوتی ہے جس میں ندامت ہو گناہ جس میں عملی طور میں گناہ کو چھوڑ دیا جائے جس میں آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کی نیت رازم ہو وہ سچی توبہ اور مکمل توبہ وہ ہوتی ہے جو ہر گناہ سے ہو یہ گناہوں کو تقسیم کر لیں کہ فلاں گناہ ابھی میں کر سکتا ہوں مجھے اچھے لگتے ہیں وہ تو کرتا رہوں اور فلاں گناہ کے بعد آ اس کا دور ختم ہو گیا نہیں سچی ہو اور مکمل ہو مکمل توبہ ہر گناہ سے ہوتی کہ بندہ پوری طرح صاف ہو کر اللہ تعالیٰ سے سنا کر لے اور مکمل توبہ کر لے استفاد لازم قرار دے لے تو اللہ رب العزت کی تمام براکات بس اور آسانیاں رزق کی فراوانی یہ سب بھی عطا پر دے بعض اوقات ہمارا تصور باطل ہوتا ہے اس باطل تصور کی بنیاد پر جو مسائل قائم ہوتے ہیں وہ بھی بادل ہوتے جب ایک بنیاد غلط ہے تو اس بنیاد پر قائم ہونے والا ہر مسئلہ غلط ہو ایک باطل تصور یہ بھی ہے بعض لوگ گناہ کرتے ہیں اور اس گناہ کو اپنی تقدیر پہ دیتے ہیں کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا لکھے ہوئے کو کون ٹال سکتے تو ہم جو گناہ کر رہے ہیں یہ سب لکھے ہوئے ہیں، یہ سب تقدیر میں موجود کسی ٹالنے کی طاقت کسی انسان میں نہیں تو پھر ہمارا اس میں کیا قصور گناہوں کا کرنا لکھا ہوا ہے اور اس پر ایک دلیل پیش کی جاتی ہے، وہ دلیل صحیح بخاری کی حدیث آدم اور موسا علیہ السلام کا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے موسا موسا اور آدم میں جھگڑا ہو گیا کہاں ہوا ہم نہیں جانتے اللہ کے پیغمبر نے خبر دی ہے اور آپ کی ہر خبر سچی اور پتھر پر لکھی ہے یہ واقع ہو گزرے جو واقعات نہیں ہوئے آپ نے ان کی پیشگوئی فرمائی اور وہ حرف بحر پورا گئی ہم ایمان لاتے ہیں جنگ پدر سے ایک دن پہلے رسول اللہ سم نے فرمایا تھا حالانا مسر اور فلان کل اس مقام پر فلان کافر کی لاش گرے گی اس مقام پر فلان کی اس مقام پر فلان کی ایک ایک جگہ کا اپنے نے فرمایا امیر عمر کا بیان ہے کہ جنگے پدھر کے بعد جب میں نے میدان جنگ کا نقشہ دیکھا تو ہر کافر کی لاش وہیں گری تھی جہاں اللہ کے جنم پر اشارہ فرمایا پتھر پر لکڑی ہے آپ نبی اسلام ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا نواسا حسن آپ کے ساتھ بیٹھا تھے. رضی اللہ آپ کبھی اپنے نواسے کو دیکھتے اور کبھی لوگوں کو دیکھتے پھر آپ نے فرمایا کہ ان نبنی حضرت صحیح میرا یہ بیٹا سردار ہے اللہ ہوگی فتح مسلح میں اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرا دے اختلاف تھم جائے گا ذریعے ختم ہو جائے گی میرے اس بیٹے کے ذریعے اس حدیث کو سن کر صحابہ کا ایمان دیکھو ان کا ایمان دیکھو اس حدیث کو سن کر صحابہ نام ہم یہ سمجھ گئے کہ حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال بچپن میں نہیں ہو سکتا اس عمر کو پہنچے گا اس عمر کو سرداریاں ملتی ہیں اور اللہ رب العزت کے ذریعے دو طائفوں میں دو گروہوں میں سلا کرائے گا تفرق ختم کرائے گا یہ صحابہ کے شدید سے استعمال ایمان تھا ایمان کا حق ادا کر دیا بلاخر سن اقتال ہجری میں یہ واقعہ رونما ہوا جب دو جماعتیں آپس میں سفارہ تھی دونوں مسلمان تھے اختلاف قیادت کا تھا حسن رضی اللہ ہو اپنی سرداری سے اپنی قیادت سے دست ہو جاتے ہیں اختلاف ختم ہو جاتا ہے اس سن کا نام عام جماع رکھ دیا گیا کہ یہ اتحاد محبت پیار اور اتفاق کا سال ہے یہ اللہ کے پیغمبر کی خبر حرف پہرو پوری ہوئی تو یہ تو مادھی کی خبر ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ موسا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام میں جھگڑا موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کی پہلی مخلوق پہلے بندے ہم سب کے باپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی ضروریت کو جنت دی اور آپ نے خود بھی اپنے آپ کو اور اپنی اور آپ کو بھی جنت سے نکلوا دیا ایک حدیث کے لفاظ ہے کہ اپ رایت نفس کا بزرگی تک کہ اپ نے اپنی اولاد اور اپنے آپ کو جنت سے نکلوا دیا۔ اب یہ دنیا ہے دنیا کی صعوبتیں دنیا کے فقر دنیا کی تکلیفیں اگر اپ جنت میں ہوتے اور اپ کی اولاد جنت میں ہوتی اس قدر عیش ہوتی نہ کوئی تکلیف نہ کوئی آزمائش نہ کوئی دکھ نہ کوئی درد آدم علیہ السلام نے فرمایا ادلومونی علی الامر قد كتبه الله علي قبل ان اخلق تم مجھے اس معاملے میں ملامت کیوں کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری پیدائش سے پہلے لکھ دیا تھا یہ تقدیر کا فیصلہ اللہ کا اس پر تم مجھے ملامت کیوں کرتے ہو اس پر لوگ کہتے ہیں کہ آدم اسلام نے جو معصیت کی جس گناہ کا ارتکاب کیا اس پر تقدیر کے لکھے ہوئے حجت بنا یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا لہٰذا ہم بھی اگر گناہ کرتے ہیں سب لکھا ہوئے تقدیر سے باہر نہیں گرامیہ کیوں کوسا جاتا ہے کیوں مرامت کی جاتا ہے یہ تو غلط ہے اور جس حدیث کی بنیاد پر یہ مفروضہ قائم کیا گیا اس حدیث کا فارم حاصل کیے بغیر یہ بات کہی گئی جہاں کہ تک اس حدیث کا تعلق ہے تو اس کے بہت سے جواب ہیں لیکن دو جواب بڑے طویل ایک, ایک یہ کہا نے اسلام نے کہ تقدیر کی حجت کو پیش کیا وہ اپنے گناہ پر نہیں کیا بلکہ گناہ کے نتیجے میں حاصل ہونے والی مشکل پر کیا جو مصیبت نادر ہوئی اوسا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے دانہ کیوں کھائیں وہ گناہ آپ سے کیوں ہوا گناہ تو ہوتا ہے مسار اسلام نے یہ کہا کہ آپ نے جنت سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو کیوں نکلوا اس نکلوانے کا سبب کچھ بھی ہو تقدیر کی حجت گناہ پر نہیں بلکہ تقدیر کی حجت اس مشکل پر اس مصیبت پر ہے جو حاصل ہوئی اور جو نازل ہوئی ایک حضیز والدہ سید موسار اسلام نے کہا کہ آپ نے اپنے آپ کو اور اپنی پوری اولاد کو اس مشقت میں ڈال دیے دنیا میں آئے اور مختلف آزمائشیں فتنے ہلاکتیں بربادیاں موتیں نقصانات امراض حادثات یہ سب کچھ دنیا میں آنے کی وجہ سے یہاں جو بحث ہو رہی ہے اس گناہ پر نہیں ہو رہی بحث اس نقصان پہ ہو رہی اس آزمائش پہ ہو رہی اس مصیبت پر ہو رہی وہ جو لوگ بطور حجت پیش کرتے ہیں ہمرے باتل جس حدیث کی احساس پر پیش کرتے ہیں اس حدیث کو سمجھے بغیر کے بات کی جاتی ہے دوسرا جواب یہ آدم السلام نے اگر تقدیر کی حجت پیش کی تو کب پیش کی اگر یہ مان بھی لے کہ گناہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اپنے اس گناہ پر تقدیر کے لکھے ہوئے کو پیش کیا ہے یہ کب پیش کی ہے یہ حجت کب پیش کی حجت پیش کی اس گناہ سے توبہ کرنے کے بعد اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے بالکل صاف کرنے کے بعد حجت پیش کی کب جب اس گناہ سے ایسی توبہ کر لی کہ اس کی طرف ہم جھانکر بھی نہیں دیکھے کوئی اتفاق تک نہیں کرنا اب پیش کرو جب بندہ ایک گناہ کر لے اور گناہ پر توبہ کر لے توبہ تر تو توبہ سچی بھی ہو اور مکمل بھی ہو اور پھر اگر وہ اپنی سابقہ زندگی پر سابقہ گناہوں پر تقدیر کا لکھا ہوا لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ کل اگر میں ڈاکو تھا چور یا زانی تھا وہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا وہ اللہ کی تقدیر تھی وہ اللہ کا لکھا ہوا تھا اللہ نے توبہ کی توفیق دے دے اس گنا سے بچا لیا اب اس تقدیر کو پیش کرنا اللہ کے لکھے کو پیش کرنا اس کے بہت سے فائدے ایک فائدہ یہ کہ کل جو گنا کیا تو اللہ کی تقدیر کے تحت آج جو نیکی کی طرف اللہ نے توفیق دے دے یہ بھی اللہ کی توفیق ہے اس کا معنی یہ کہ بندہ گنا سے بعد آئے کسی نیکی کا عمل کرے یہ دونوں باتیں اللہ کی توفیق میں رہے ممکن نے نبی الاسلام کی ایک دعا ہے جس کو پڑھنے کا آپ نے بار بار حکم دیا بلکہ اسے جنت کا خزانہ قرار دیا بل یہ بڑا مبارک کرنے بات ایک حدیث کے الفاظ نظرت عرص یہ وہ خزانہ اللہ کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے سنبھال کے رکھا ہوا یہ دعا اور یہ خزانہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دیا عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نکال کر لیا تھا اور جنت کا خزانہ تو ہے نبی السلام کی حدیث کہ یہ کند بن جنت جنت کا خزانہ ہے اس میں اسی عقیدے کا اظہار اگر آپ یہ دعا اور یہ کلمات سوچ سمجھ کر پڑے تو عقیدے کی صلابت اور بڑی برکت حاصل ہو ہم پڑھتے بغیر سوچے بغیر سمجھے لاخبرہ والا حکومت سے اللہ باللہ حال کا معنی یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا ممکن نہیں ہے اور حکومت کا معنی یہ ہے کہ نیکی کی توفیق اور نیکی کی طاقت ممکن نہیں ہے اللہ بلّہ مگر اللہ کی توفیق اگر میں گناہوں سے بچتا ہوں تو اللہ کی توفیق سے میرا کوئی کمال نہیں نیکا کرتا ہوں تو اللہ کی توفیق سے میرا کوئی کمال تو اب اگر اپنی سابقہ زندگی پر اللہ کے لکھے ہوئے کو دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے تو اس عقیدے کا اس بات ہے اس عقیدے کا اظہار کہ کل گناہ کیے آج نیکی کر رہا ہوں اس گنا سے توبہ کی یہ سب کا سب اللہ کی توفیق سے یہ سارے اللہ کے پیسے جب تو یہ فائدہ کہ اس عقیدے کا بار بار اظہار کرے گا اس بات کرے گا خود بھی اس سے مستفید ہو رہا ہے سننے والے بھی مستفید ہوں ان کا بھی عقیدہ راسف ہوگا یہ تمام توفیق اللہ کی طرف سے دوسرا فائدہ یہ کہ اس میں ایمان بالقدر کا اظہار ہے تقدیر پر ایمان لانے کا اظہار کہ بندہ تقدیر پر ایمان لائے ان تمام کوششوں کے ساتھ کہ کائنات میں رونما ہونے والی ہر حرکت اللہ کے عمر سے ہے کسی حرکت کسی تصرف میں کسی بندے کو کوئی اختیار حاصل نہیں اور تقدیر پر ایمان ارکان ایمان میں شامل ایمان کے چھ ارکان اللہ پر ایمان فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر روزی آخرت پر اور تقدیر پر خواب و خیر ہو خواب و شر ہو اس پر ایمان دانا فرض ہے الارض ما قبلہ اللہ الفت الر جمیر قدر اگر اللہ تمہیں ساری زمین دے دے اور یہ سب کا سب تم خرچ کر دو تو اللہ ایک درہم بھی اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک تمہارا تقدیر پر صحیح ماننا اللہ کے بندو یہ تقدیر پر بہت وادے نہ کیا کرو ہمارے ذہنوں میں شکار آتے ہیں وہ شیطان کی پیداوار یہ بات صحابہ کے ذہن میں آئی دو جملوں میں ایک سوال کر لیا نا جب رسول اللہ نے فرمایا کہ جفر تارا ہوا قائم جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ کر قلم خوش ہو چکے فرمایا اہل جنت کے نام ہے اس کتاب میں اہل جہنم کے نام ہے فیصلے ہو چکے قلم ہم عمل کیوں کریں افلا والا تقدیر پر نا کر کے بیٹھ دیں کہ فیصلہ تو ہو چکے پھر عمل کیوں کریں رسول اللہ فرمایا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جس بندے کو جس گھر کے لیے پیدا کیا ہے اس گھر کا عمل اس پر آسان کر دیتا اگر وہ جہنم کے لیے پیدا ہوا تو شراب پینا آسان زنا کرنا آسان اور حرام کھانا آسان دھوکے دینا آسان ریپ کرنا آسان کالیاں دینا آسان ان تمام گناہوں کو وہ کچھ سمجھتا نہیں یہ سارے کام بڑے آسان تو اس کا یہ کام کرنا ایک علامت ہے یہ جہنم کی روح ہے یہ جہنم میں جائے گا نے اگر کسی کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے تو اطاعت کرنا آسان ہے نمازیں پڑھنا آسان وزو کرنا آسان رات چاہے سرد ہو چاہے تاریخ ہو اپنے بستر کو چھوڑ دیتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ وزو کرتا نفر پڑتا، پڑتا، یہ ہے نفل پڑتا ہے تو حجمت سارا کام آسان تو یہ ایک علامت ہے ظاہری علامت کہ یہ انسان کس گھر کے لیے پیدا کیا گیا صحابہ نے اس بات کو تلنے سے باندھ لی اب وہ نیکا بال میں پیش پیش ہے شروع دوڑ لگ گئی دوڑ لگ گئی تو یہ برہان ہے ایک ظاہری برہان یہ صحابہ کا ذہن اور ان کی تربیت تقدیر کا ماننا بڑا حساس ہے اس پر خام خبرجنا باتیں کرنا ضروروں سے بڑھ کر سوال کرنا سمالت بس چار چیزوں کو تقدیر کے تعلق سے صحیح معنی میں سمجھ لو اور جان لو اور ان پر لے. ایک یہ کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے رہے یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے مال اسے کہتے ہیں علم ثابت اللہ تعالیٰ کا علم ثابت یہ اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے اس چیز کے بحوطم وہ چیز کیا ہے وہ چیز کب ظاہر ہوگی اللہ کو پہلے سے مالی یہ علم ثابت جو آپ کہتے ہیں علیم خبیر اللہ علیم الخبیر ان اللہ علیم الخبیر کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے جاننے والا تو اس کا یہ جاننا یہ ہر علم پر محیط ہے ہر علم جو تقدیر کے ممکن ہے وہ اسی نقطے کے احساسی طور پر ممکن ہے وہ اللہ کے علم سابق کو نہیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ معاملہ مستعد ہے کا مانا یہ ہے کہ ایک عمل ہوتا ہے رول نما ہوتا ہے رولنما ہونے کے بعد اللہ اس کو جانتا ہے یہ ہے یہ کفر ہے یہ عقیدہ کفر ہے تو آپ اس چیز کو مان لیں کہ اللہ رزت کو ہر چیز کا پہلے سے ایمان ہے علم سابق <سؤال> پر نہیں مان رہے ہیں علم وہ لوگ اللہ کے علم کو دنیا کے علم پر تیاس کرتا ہے اپنے علم پر تیاس کرتا کہ ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے ظہور کے بعد اللہ تعالیٰ کو بھی وہ چیز معلوم ہوتی ہے اس کے ظہور کے بعد جب وہ چیز ظاہر ہوتی ہے تو اللہ جان دیتا ہے پھر اس بندے کو سزائی جا دیتا ہے یہ, یہ عقیدہ کو آپ علم ثابت پر دل کی کہ ہی مانتے سچے دل سے اندر سے یہ آواز اٹھے چندہ رب العزت ہر چیز کو بکور اور ظہور سے قبل ہی جاننے والا ہے اور اللہ کے علم کو مخلوق پہ علم پر تیاس کرنا باطل ہے یہ کہر نہیں سکم اس ہی شہر اس جیسی کوئی چیز ہے. اس جیسی کوئی چیز ہے. موسا اور خضر کے باقے میں اس پرندے کا قصہ آپ کے سامنے ہے جس نے کشتی کے تختے پر بیٹھ کر اچھا سمندر سے اپنی چونچوں میں پانی لیا کتنا پانی بھرا ہوگا تو خدر نے کہا لگا کہ اے موسا ای موسا اللہ کا علم کے علم کے مقابلے میں پوری سوائے جس میں انبیاء بھی ہیں فرشتے بھی ہیں جن بھی ہیں درندے پرندے سائنسدان سب کے ساتھ پوری کائنات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کے مقابلے میں اس پرندے کی چونچ کا پانی کتنا کیا نسبت ہے کیا نسبت ہے اور یہ بات بننے کے لیے سمجھانے کے لیے اللہ کے علم کو وعدے کرنے کے لیے تو, ایک تو یہ تقدیر پر ایماندانے کا رکن کہ اللہ کے علم سابق کو مانگو دوسرا یہ ایمان لے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ لکھ دیا اللہ محفوظ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ, قدر قبل اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل تمام کائنات کی تقدیر لکھ دی تو علم سابق پر ایمان لیا اور کتابت پر لکھنے پر جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں کہ ہر چیز دہ محفوظ میں موجود ہے یہ اللہ کے فیصلے اس پر ایمان لے تیسرا یہ کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے تیامت تک اور قیامت کے بعد بھی وہ سب اسی لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے اس میں کوئی فرق ہو جو اللہ نے لکھ دیا ایک چیز کیسی ہوگی کب ہوگی کب تک رہے گی وہ سب کا سب لکھا جا چکا اسی لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے اور چوتھی چیز جس پر آپ نے ایمان لانا دیا کہ اللہ کی مشیت بھی ہے یہ نہیں کہ جو لکھا ہوا ہے وہ ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت خدا و پدر سے ہو رہا ہے وَمَا رب کہ تمہاری کوئی چاہت نہیں تمہاری کوئی مشیت نہیں جو کچھ ہو رہا اللہ کی چاہت اور اس کی مشیت سے ہو رہا ان چاراتی پر ایمان لا کر پھر خاموش ہو اس سے آگے نہیں کوئی فضول بات نہیں کرنی ورنہ وہ تقدیر پر ایمان کے منافی ہو گئے جناب نے عمر کو معلوم ہوا کہ بسرا میں کچھ لوگ تقدیر کے ممکن بنے بیٹھے ہیں فرمایا کہ کے تک پہنچ نہیں سکتا اگر پہنچ سکتا ہوتا تو ان کی جا کے گردنیں گردنی چھوڑ لیکن اب میں کمزور ہو گیا نابینا ہو گیا لمبا سفر کر نہیں سکتا مگر جا کر ان سے کہہ دو کہ عبداللہ تم سے بری ہے اور تم عبداللہ سے بری ہو تم سے میرا کوئی تعلق برات کو فار سے ہوتے تم سے میرا کوئی تعلق یہ بڑا ایک, ایک نادک شوق اس کو آپ استعمال کریں حجت بنائیں اپنے گناہوں پر سیاہ پر یہ کمرے پاتے تو حقیقت یہ کہ یہ گناہ جو ہیں یہ دنیا اور آخرت کے مہارک ہیں ان سے اجتراف کریں طورت النسوخ کریں اللہ تعالیٰ سے سچی دوستی اور سنا کر لیں یہ بات خیر و برکات کی موجب ہوگی اقول قولی و اقولہ اللہ